اس آیت کا دوسری آیتوں کے ساتھ کیا ربط ہے یہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں ایسا کریں ایسا کریں اور پھر درمیان میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ انعامات کو یاد کریں جو انعامات میں نے آپ کو دیے ہیں مکے میں آپ پریشان تھے بدحال تھے مدینے میں آپ خوش ہیں اچھی حالت میں ہے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عوامر اور احکام کے درمیان میں اس آیت کا کیا مطلب ہے تو مطلب یہاں پر یہ ہے جب آپ اللہ تعالی کے انعامات کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت بیان کی کہ جنگ کے لیے اللہ کا رسول آپ کو بلائے فوراً لبیک کہو امر بال معروف اور نہیں عنل منکر کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول آپ کو حکم دے فوراً لبیک کہو گناہوں سے دور رہو اللہ کے ہر بات مانو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات آپ کو دیے ہیں بات سمجھ میں آ رہی جب بھی انسان کوئی غلط کام یا کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہ آنکھ کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں اور آپ اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہو آپ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے ویڈیو گیم کھیل رہے ہو گیم کھیل رہے ہو وقت ضائع کر رہے ہو ان آنکھوں کا شکر تو یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں ان آنکھوں کا شکر تو یہ ہے کہ آپ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کریں ان آنکھوں کا شکر تو یہ ہے کہ آپ کوئی اسلحہ سیکھیں جہاد کرنے کی تیاری کریں لکھنا پڑھنا سیکھیں یہ اس نعمت کا تقاضا ہے آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہ اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے اس زبان کا شکر کیا ہے کہ اچھی باتیں کریں جھوٹ نہ بولیں خوری نہ کریں لوگوں کی ادھر ادھر کی شکایتیں نہ لگائے بہت دل کرتا ہے کہ ایک نیا گانا آیا ہوا ہے یہ سنو اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے کان نہیں سنتے اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر کیا ہے کہ آپ گندی چیزیں نہ سنیں گانے نہ سنیں اللہ کی باتیں سنیں رسول اللہ کی باتیں سنیں علماء کرام کے بیانات سنیں جہادی نظمیں سنیں جہادی نظموں سے بھی زیادہ تلاوت سنیں بعض لوگوں کو جہادی نظمیں سننے کی بیماری ہوتی ہے شیخ عبداللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جہادی نظمیں سننا جائز ہے لیکن ہر وقت سنتے رہنا یہ مناسب نہیں قرآن سنیں قرآن کی تلاوت کریں اور بھی بہت سارے کام ہیں تو یہاں پر اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی آیت میں عجیب طریقے سے بیان فرما رہے ہیں ود کرو یاد کرو نعمتوں کو بات سمجھ رہی ہے آیت میں کیا ہے وذکرو کرو یاد کرو نعمتوں کو آخر میں کیا کہا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو مانے یہ ہوئے کہ اللہ تعالی جتنی بھی نعمتیں مجھے اور آپ کو دیتا ہے ان سب کا مقصد کیا ہے شکر ادا کرنا شکر اور شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی باتیں مانو منعم۔ محسن نعمت دینے والا احسان کرنے والا جو کہہ رہا ہے وہی کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ تعالی نے یہ انعامات دیے اور اللہ تعالی نے ان کو شکر کرنے کا کہا تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ انعامات یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے تھے مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی مدینے میں ان کی تعداد زیادہ ہوئی مکہ میں مسلمان کمزور سمجھے جاتے تھے مدینے میں ان کو طاقت ملی مکہ میں مسلمان بہت زیادہ خوفزدہ تھے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو پناہ دی گر دیے انصار دی ان کو طاقت دی اور جنگوں میں جانے کی قوت دی وہاں وہ غنیمت حاصل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر ادا کروں جو میں عوامر جو احکام آپ کے پیغمبر پر نازل کر رہا ہوں آپ ان کو مانیں اور ہمارے احکام کی تعمیل کریں ہم نے یہاں شکر کی بات کی ہے تو شکر کا جو سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ ہے وہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان لانا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم بت کے سامنے کیسے کھڑے ہو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم یہ حکمرانوں اور افسروں کی بات کیسے مانتے ہو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی باتیں مانو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارا نمبر پانچ کی آخری آیت میں فرمایا ہے اس کے بعد لا يحب اللہ الجہرا شروع ہوتا ہے ما يفعل اللہ بآبم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو عذاب دے کر ان شکر تم و امن اگر آپ لوگ شکر کریں اور ایمان لائیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شکر کرنے کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مالک رازق اور حاکم ماننا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے اللہ تعالی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیا جائے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانا جائے اللہ تعالی کو حاکم مانا جائے اللہ تعالیٰ کی حکومت اپنے اوپر قائم کی جائے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قرآن و سنت کو قانون بنایا جائے یہ حقیقی شکر کرنے والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اچھا اور پکا مسلمان اور مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی علی خیری خلق ہی محمد ولا علیہ وصحبی اجمائن سبحان اللهم بحمد أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك